تو اس کے حوالے سے تو کم سے کم یہ کہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے کوئی اصلاحی کوشش تبلیغی کوشش تعلیمی کوشش جاری رہ سکتی ہے لہذا دہات میں بھی سلسلہ شروع کیا گیا لیکن یہ کہ بہرحال فقائے احناف کے ہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ جو شہر کے تعریف میں نہ آتی ہو جگہ اور اس میں کوئی نہ کوئی حکومت کا ذمہ دار جہاں وہ ٹریسی یا ریونیو کلیکشن کے اعتبار سے کوئی ذمہ دار دار موجود نہ ہو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا یہ فقہ حنفی کا طے شدہ مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ کہ جمعہ صرف اہتمام حکومت میں ہو سکتا ہے انفرادی اور ذاتی اور علیحدہ سے اپنی جماعت کوئی شکل بنا کر جمعہ کر لینا یہ بھی فقہ حنفی کے نزدیک ناجائز ہے غلط ہے اس پر تو بڑی شدت ہے چنانچہ ایک حدیث موجود ہے حضرت آف ابن مالک الس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یق اللہ امیرن او مامورن او مختالم ہر کس خطاب نہ کرے خطبہ نہ دے واض و نصیحت نہ کرے سوائے امیر کے اب امیر یا تو صوبے کا گورنر ہے وہ امیر ہے کسی شہر کا عامل ہے وہ امیر ہے اور مدینہ میں امیر المومنین ہے وہ امیر ہے او مامور یا اس امیر کا معمور کردہ کوئی شخص اس کا ذمہ دار ہے اس کا نمائندہ ہے اس کا معین کردہ کوئی شخص ہے مختال ان تیسرا پھر وہ ہے جو کر رہا ہے تو گویا کہ وہ خود سرکش ہے خود اس کے اندر اپنی وجاہت اور اپنی کوئی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ ہے بختال جو ہے وہ آپ نے بارہ ہمارے ہاں اس مستخب نصاب میں بھی آ چکا ہے ان اللہ اللہ بختال ان فخوق اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے شیخو خورے شیخی خورے اور غرور کرنے والے اکڑنے والے تو یہ تو گویا کے ایک شخص جو ہے وہ اپنی بسات جمانا چاہتا ہے اپنی لیڈری اپنے آپ کو نمایاں کرنا یا یہ کہ وہ ذریعہ بنانا چاہتا ہے کوئی پیسے لوگوں سے گینٹنے کا یہ ہے تین چیزیں فرمایا لا یا الا اللہ امیر الو معمورن اور, اور مختار یہ تو تمام صرف نظام حکومت کے تحت جمعہ ہے غیر حکومتی جمعہ جو ہے وہ کہا کے نزدیک درست نہیں ہے اور یہ حدیث نبی جو ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے اس اعتبار سے غور کیجئے تو ہمارے جو یہ جمعے ہو رہے ہیں حقیقت میں یہ وہ جمعے ہے ہی نہیں وہ جمعہ جس کے بارے میں یہ اہتمام اور یہ شند و مرد اور یہ تاکید اور اس کی وہ فضیلت اور اس کو ترک کرنے کی وہ مذمت اور اس پر وہ وعید جو ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ چار نشستوں میں وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جمعے وہ جمعے نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شب جمعہ ہے جمعہ کی ایک مشابہت ہے اس کے اندر اور اس میں وہ حکمت وہی ہے کہ اب اس دور کے اندر اگر اس کو بھی کر کر دیا جائے یہ نہ رکھے جائیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی ڈھانچہ سرے سے برقرار ہی نہیں رہے گا کوئی لوگوں تک پہنچنے کا اور کسی بات کے پہنچانے کا ذریعہ جو ہے علماء کو اور جو بھی دینی رہنما انہیں حاصل نہیں رہے گا اس لیے اس منفات اور افادیت کے پیش نظر غزل بسر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت ایک شخصیت ہے جو ہمارے ہاں بھی کچھ عرصے آ کر جنہوں نے قیام کیا تھا عبداللہ سالم المسدوسی ان کا انتقال ہو گیا حیدرآباد دکن میں کیونکہ بہت سے عرب آ کے آباد ہوئے اب بھی آباد ہیں اگرچہ بہت سے اب واپس چلے گئے خاص طور پر متحدہ عرب امارات نے انہیں واپس بلایا ہے اور انہیں علیحدہ بستیاں جو ہیں آباد کر کے دی ہیں مکان بنا کر دی ہیں کہ واپس آ جائیں وہ اپنی کیونکہ آبادی بڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہی جو عرب یہاں سے گئے تھے وہی آ جائیں بہرحال وہ سالم مسدوسی صاحب انہوں نے پورے ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کا ملاقاتیں کر کے دورہ کر کے اور ان کو قائل کیا کہ واقع یہ جمعے جو اس وقت ہو رہے ہیں یہ شریعت کے عمومی طور پر کہہ لیجئے اور خاص طور پر فقہ ہنفی کا تو یہ تقاضا نہیں ہے اس کے اعتبار سے تو یہ گویا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہے لیکن یہ کہ پھر علماء نے یہی کہا کہ آپ اس معاملے میں مسلحت کو پیش نظر رکھیں وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس وقت پر اسی بہت سے اگر آپ کو یاد آ جائے ہمارے شہر میں بھی اس لاہور میں ایک دیوانہ سا شخص ہوتا تھا وہ اپنے گردن میں ایک بڑا ساتھ اشتہار ڈال کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ جمعے کے بعد ہماری مسجد دارالسلام کے باہر بھی بسا اوقات جو ہے وہ نعرے مارا کرتا تھا یہ سب غلط ہیں یہ حرام جمعہ ہیں جو ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ جمعہ تو انفرادی جمعہ ہیں لوگوں نے پرائیویٹلی جمعوں کا استعمال کیا ہوا ہے کوئی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے تو خالص فی حیثیت تو وہی ہے کہ اصل جمعہ وہی ہے جو دار الاسلام میں ہو نمبر ایک اسلامی ریاست ہو اور دار الاسلام ہو جمعہ اس میں نمبر دو یہ کہ اس کے بھی صرف مصر جامع کے اندر ہو تاکہ ایک مرکزیت رہے جیسا کہ میں کل وہ حدی سے آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر اس شخص کے ذمے ہے جمعے کے لیے حاضر ہونا دیہات کے شخص کے لیے کہ جس کی مسافت اتنی ہو کہ وہ صبح گھر سے نکلے اور مصر جامع میں جا کر جمعہ ادا کرے اور پھر شام تک اپنے گھر واپس پہنچ جائیں اس کو وہیں جانا چاہیے یہ نہیں کہ ڈیڑھ انٹ کی مسجد جو ہے ہر گاؤں کے اندر جمعہ ہو رہا ہو لیکن اس وقت جو شکل ہے وہ تو یہ ہے کہ گلی میں کئی کئی جمے ہو رہے ہیں تو یہ در حقیقت جمعے کی وہ شکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا البتہ اس میں افادیت ہے اس میں ایک بھلائی کا پہلو موجود ہے لہذا اس کی اس طرح سے مذمت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک پیاس رہنی چاہیے کہ یہ جمعہ وہ جمعہ نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی یہ در حقیقت اسی طرح کی ہے اور جو اقبال نے پپتی چست کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا اس کو کیا سمجھ یہ بیچارے دو رقط کے امام تو دو کے امام ہیں جو جمعہ پڑھا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ حقیقت میں نہ جمعہ وہ جمعہ ہے کہ جو دین چاہتا ہے اور اسلام کے اس نظام کے اندر جس کی اہمیت وہ ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں تو وہ جمعہ جو ہے اصل میں مجھے اتفاق ہے اس کے ساتھ کہ وہ صرف دار الاسلام میں ہوتا ہے نمبر دو دار الاسلام کے بھی مصر جامع میں ہوتا ہے نمبر تین اس میں خطیب صرف حکومت کا کوئی ذمہ دار شخص ہوگا یا حکومت کی طرف سے نامزد کوئی شخص ہوگا یہ اسلامی ریاست کے اندر جمعے کی تین شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی بہرحال اس پر جو شکل ہے اس میں یہ ہے کہ گندم اگر بہم نشوت بھسغنی بتست جو بھی کچھ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ جزوی خیر ہے کوئی بھلائی ہے کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا ہے لوگوں تک بات کو پہنچانے کا اسی درجے میں ہم بھی اس کی پابندی کر رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو بہرحال فائدہ ہے ماں لا یتر کو لا کو اسی طریقے سے اس بات کی طرف بھی توجہ جیسا کہ میں نے دلائی تھی پہلے اس حالت میں بھی گئے گزرے دور میں واقعہ یہ کہ جمعے کا یہ نظام کافی ایک بڑی علامت ہے مسلمانوں کے اندر اس کی کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت حسیم اس پر قیاس کر لیجئے کہ اب بھی گئے گزرے دور میں کتنے اہتمام سے لوگ کپڑے بھی بدلتے ہیں نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں جاتے ہیں جمع ہوتے ہیں اب یہ دوسری بات ہے کہ اکثر وہ بیشتر وہاں کے ایم اور خطیم حضرات جو ہیں وہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ جو اٹھانا چاہیے اب آئیے کچھ اور مباحث بھی ہیں اس جمعے سے متعلق جو جزوی تھے لیکن چونکہ اب ہماری ایک نشست اس پر مزید جو ہے وہ لگ ہی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے طرف بھی کچھ بعد اشارے آپ کے سامنے کر دوں ایک یہ کہ وقت جمعہ کیا ہے اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جب ہمارے بہت سے لوگ عرب سے اور ممالک سے اور ہندو پاکستان سے جا کے آباد ہوئے اور وہاں پہلے وہ ایم ایس اے بنی پھر وہ اسنا کی شکل بنی پھر انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی مسجد کیا ہر یونیورسٹی میں ایک کبرا لیا میں جمعہ ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے پہلے جو ہیں اپارٹمنٹس رینٹ کیے ہوئے ہیں ان میں جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں اور بھی لطیفے پیدا ہوئے یعنی یہ کہ اس بحث کے علاوہ جو بحث میں کر چکا ہوں کہ آیا وہاں جمعہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا کو دارالسلام تو نہیں ہے پھر یہ کہ وہاں جمعہ کون کروا رہا ہے خطیب کون ہے یہ تو کسی اسلامی حکومت کا نامزد کردہ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں کچھ اور لطیفے بھی ہوئے ابتدا میں جبکہ بڑی دقت تھی کہ جمعے کے دن کیسے لوگ نکلیں کوئی چھٹی دینے کو تیار نہیں کہیں پر بھی رخصت کا موقع نہیں ایک بحث یہ بھی آگے کہ ہم کیوں نہ جمعہ بھی اتوار کو کر لیا کریں یعنی یہ کہ جمعے کی جو ایک افادیت ہے اس کے لیے یہ کیا ہے آخر ضروری کیا ہے سب دن اللہ کے ہیں تو اتوار کو کر لیں ہفتے کو کر لیں یہ بھی بحث آئی کہ جمعہ کا وقت جو ہے زوال سے قبل بھی ہے کہیں کوئی ریموٹ روایت بھی موجود ہے لیکن یہ کہ بل اتفاق یہ سمجھ لیجیے کہ جمعہ کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے وہی جو وقت زہر ہے وہی جمعہ کا وقت ہے اس میں میں ایک روایت بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک سنت صحابہ آپ کے سامنے آ جائے کہ حضرت صحد ابن ساد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں ما کنہا نقیل ولا نتغ غدا اللہ بادل <الْجُمع> یہ بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم جمعے کے روز جمعے سے پہلے نہ کیلولا کرتے تھے اور نہ کھانا کھاتے تھے ماں کو نہ رقیل و غدا کہتے صبح کا کھانا عشاء جو ہے شام کا کھانا ہے عشاء نماز ہے عشاء شام کا کھانا جسے آپ عشائیہ عشائیہ کہہ دیتے ہیں وہ عشائیہ ہونا چاہیے عشاء ہے شام کا کھانا غدا ہے صبح کا کھانا آتنا غدانا لقد لقینا من سفر نہ حاضہ نہ کاف میں لفظ آیا ہے تو ہم نہیں کرتے تھے نہ تو کیلولا کرتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے اللہ بعد الجمعہ مگر جمعے کے بعد یہ اللہ کے فضل سے اس پر اب عمل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب تو بہت سے مساجد میں دیکھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے اول وقت میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے وہ جمعے کے بعد ہی جا کر کھاتے ہیں بہرحال جمعے کا وقت یہ ہے دوسری بات یہ کہ جمعے کے روز حضور کے کچھ مخصوص معمولات تھے نمازوں میں کراط مسلط یہ کہ فجر کی نماز میں عام طور پر یا سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورہ دہر دوسری رکعت میں لیکن ایک اور معمول یہ تھا کہ سورج جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے ہے گویا کہ فجر میں پھر جمعے میں کیا پڑھتے تھے جمعے میں بھی سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں یہ حضور کے معمولات میں شامل ہے یہ مسلم شریف میں روایت ہے تربی میں ہے ابو داؤد میں حضرت ابو حرا سرز اللہ تعالیٰ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ صورت العلیٰ اور سورت الغاشیہ آپ پڑھا کرتے تھے تیسری بات یہ کہ خطبے میں آپ جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو کسی اور سورت کی روایت تو نہیں ملی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ خطبے میں آپ کا معمول قرآن مجید پڑھنے کا تھا اور قرآن کتنا پڑھتے تھے آپ؟ سورہ کاف کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے پوری خطبے میں پڑھی میں آج وہ روایت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس کی رابیاں ہیں ان میں ہشام بن تہار سا بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے اخسط و کاف بل المجید من رسول اللہ یقرا بہا الم المنبر فی کل جماتن یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے ابو داؤد کی بھی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے جو یاد کی ہے سورہ قاف القرآن المجید یہ حضور سے یاد کی ہے حضور سے سن کر یاد کی اس لیے کہ حضور ہر جمعے میں سورہ قاف پڑھتے تھے یہاں تو اس درجے جو ہے اس کے عموم کی بات آ رہی ہے اور ایک دوسرے روایت میں الفاظ ہیں کہ ما اخذ تو کاف المجید اللہ عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرا بحا ان البم ورف الجما دن کہ میں نے جو یاد کی ہے سورہ قاف وہ حضور کی زبان مبارک سے براہ راست سن کر یاد کی ہے اس لیے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ممبر پر ہر جمعے میں یہ سورہ قاف پڑا کرتے تھے اب جیسا کہ میں اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ وہاں یہ خطبہ صحیح درجے کا خطبہ تھا اس لیے کہ قرآن مجید کا تو اسلوبی خطبے کا ہے یہ تو بارہ ہمارے ہاں یہاں زیر بحث آ چکی ہے بات لیکن یہ کہ چونکہ زبان عربی تھی لوگوں کی مادری زبان تھی تو قرآن مجید کی محض تلاوت بھی یہ خطبہ تھا اس لیے کہ اسی میں تذکیر بھی ہو رہی ہے اسی میں فکر بھی آ رہا ہے اس میں ایمانی مباعث تازہ ہو رہے ہیں انہی میں اخلاق فاضلہ کی تلقین و تعلیم ہو رہی ہے جو کچھ مراد ہے مطلوب ہے وہ تو سب کا سب قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے لہذا ایک خطیب اگر کھڑا ہو کر صرف قرآن پڑھ دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اضافہ جو بھی وقتی ضرورت ہو تو گویا کہ وہ خطبے کا حقاع ہو گیا لیکن ہمارے یہاں چونکہ شکل یہ ہے کہ وہ مصنون خطبے میں جو الفاظ دور ہر خطمے میں پڑھا کرتے تھے چاہے وہ خطبۂ جمعہ ہو خطب عیدین ہو یا کوئی اور خطبہ ہو تو اس کے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہم صرف جو ہے وہ عربی کے اندر پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کا تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ ہم نے جو اردو تقاریر شروع کی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اب مرثیہ بار بار کیا کرنا ہے کہ ان تقریروں میں اور سب کچھ ہوتا قرآن نہیں ہوتا لیکن ان میں ایک نقطہ جو نوٹ کیجیے وہ یہ ہے کہ سورت العلی اور سورت الغاشیہ جو آپ جمعے میں پڑھا کرتے تھے تو اس میں کیا حکمت کیا ہے دونوں میں یہ لفظ موجود ہے فزکر اے نبی آپ تشکیر کرتے رہیے فزکر ان نفات ذکر سید ذکر و مئی یقشا ویت اجنب و حل هل اشقا الرضی اسلن نار القبرا سملا یموت ولا یاح یا فیا ولا یخیا تو یہ حکم جو ہے آپ تسکیر کیجیے اور اس نے یہ کہ فذکر بال قرآن یہ فزکر ان نماز تا مذکر لستام بس اللہ ملتب اللہ و کفر فیوز بلا العذاب الکبر چونکہ دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم ہے اور تذکیر جو ہے خطبے کا مقصد ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یقر القرآن بزکر الناس اسی مناسبت سے آپ نے جمعہ کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں صورت العلہ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کا انتخاب فرمایا اور دوسرا جو ہے آپ کا معمور کہ آپ نے یا پھر یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کی ہے نماز کے اندر وہ تو خود ظاہر ہے کہ چونکہ جمعہ کی نماز ہے سورہ جمعہ اس میں پڑھی جا رہی ہے اور سورہ جمعہ کے ساتھ منافقون جو ہے جس طرح جڑی ہوئی ہے وہ میں ابھی بعد میں ارض کروں گا تو گویا کہ آپ نے ان دو جوڑوں کو جمع کرنے والی صورتیں جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے پہلا جوڑا ہے سورج اور جمعہ دوسرا جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابت لیکن ان دونوں جوڑوں کو انٹر لاک کرنے والی بات جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آخری آیت اور سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے جس نے کہ ان دونوں کو جمع کر دیا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا پھر یہ کہ سورہ قاف آپ پڑھتے تھے اور کس قدر یہ کیفیت والی بات ہوتی ہوگی کہ سورہ کاف ختم ہوتی ہے قرآن خاف و رعید اور اسی پر گویا کہ آپ کا خطبہ ختم, ختم ہو جاتا ہوگا تو تذکیر کا حکم جو ہے ان صورتوں میں وہ گویا کہ قدرے مشترک کے طور پر ہے جن کو بھی آپ نے منتخب کیا ہے ان نمازوں کے اندر تلاوت کے لیے اب یہ کہ آخری آئٹ جو ہے سورہ گبارکا کی اس کی طرف توجہ کیجیے جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار ایک سودا گویا کہ منفعت بخش او لہون یا یہ کہ کوئی دلچسپی کوئی تفریح کی شے انگو وہ چلے گئے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اس کی جانب وہ ترکو کا پائمہ اور چھوڑ گئے آپ کو کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے جو کہ آپ کا خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا تھا درمیان میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے خیرمن اللہ تجارہ این ابھی کہہ دیجئے ان سے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے زیادہ وقی ہے زیادہ قیمتی ہے اس کاروبار دنیاوی سے بھی اور یہ دلچسپیاں اور تفریحات ہیں ان سے بھی اللہ خیر الرازقین اور یقین رکھو اس بات پر کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس کا جو واقعہ ہے وہ متفق علیہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا خطبہ لیکن اس وقت بازار میں اجناس جو ہے وہ موجود نہیں تھے یوں کہہ لیجئے کہ وقتی طور پر عارضی طور پر ایک تحت کسی کیفیت تھی کہ گندم وغیرہ اجناس جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ, وہ نایاب ہو گئی تھی لیکن عین اس وقت جب کہ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے وہ گھنٹیاں بجنی شروع ہوئیں کہ جب قافلہ آتا تھا اونٹوں کا تو اونٹوں کے گردنوں میں جو گھنٹیاں لٹکی ہوتی تھی وہ بجتی تھی تو معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آ گیا کوئی تجارت کی قافلہ آیا ہے اور جس میں کہ منتظر ہوں گے لوگ کہ آنے والا ہے جو اسکرسٹی ہے جو بھی کمیابی ہے وہ جلدی ہی کوئی اطلاع ہوگی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ جو اجناس لے کر شام سے آ رہا ہے تو جب اطلاع ہوئی کہ وہ آ گیا اب ہر شخص کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ ہی لے جائیں میں رہ جاؤں لہذا وہ ایک عمومی طور پر لوگوں کا ایک رجحان ہوا کہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے وہ گندم خریدنے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس پر یہ گرفتاری ہے وہ ازارا تجارتن او لہ وا لیکن یہاں پہ تجارت کے ساتھ لہ کو بھی شامل کر دیا یہ قرآن کی ابدیت کی ایک نشانی ہے بہت بڑا ثبوت ہے آج ہمارے زمانے میں وہ لہذ جو ہے وہ سب سے بڑا سبب بن گیا ہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا اور اس قسم کی مشغولیتیں ہو وہ ہیں کہ جو جمعے سے لوگوں کو غافل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو واقعہ تھا وہ صرف وہ کاروبار والا معاملہ تھا یا وہ بھی اجناس کی کمی جو ہے اس کی بنا پر اس میں ایک شدت کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی لیکن قرآن نے یہاں وہ لفظ بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ گمبھیر ہو جائے مضمون کا احاطہ ہو جائے ہر اعتبار سے جو ہے بات مکمل ہو جائے وَإِذَا إِلَيْهَا <قائمًا> یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ایک کاروباری دنیاوی منفات بخش کوئی سودا یا یہ کہ کوئی اور دلچسپی کا سامان تو وہ آپ کو کھڑے چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے متوجہ ہو گئے چلے گئے کل ما اند اللہ خیر المن اللہ تجارا اس میں چونکہ گویا کہ ایک طرح کا سوئے زن کہہ لیجیے بے یقینی کی کیفیت کہ شاید اللہ تعالی ہماری ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم توقف کریں وقت پر جائیں اللہ کے حوالے کریں معاملے کو وہ بہتر رازق ہے ہماری ضروریات کا ہم سے بہتر جاننے والا ہے اس کی بجائے انہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے لہذا اے نبی ان کو یاد دہانی کرا دیجئے علماً ما المن اللہ میں وہ منتی جا رہا اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اس جمعے کا اور اس خطبے کو پورے اطمینان کے ساتھ سننے کا وہ کہیں بڑھ کر ہے اس کاروبار دنیاوی سے اور اس دلچسپیوں سے یا تفریحات سے وہ اللہ خیر الراض اور یقین کرو کہ اللہ بہترین رس دینے والا ہے اس میں اس واقعے کی جو توجہ ہے اس میں مختلف آرا موجود ہیں مثلاً ایک بات تو سامنے ہے کہ مغالتا تھا لوگوں کو کہ نماز جو ہے اصل جمعہ جو ہے وہ نماز ہے آج بھی ہمارے ہاں لوگوں کو اصل تصور یہی ہے خطبے کی اہمیت نہیں بلکہ ساری جو ہے اہمیت لوگوں کے سامنے نماز, نماز جمعہ ہے یہ صرف جمعہ کہ ہم نہیں کرتے بلکہ نماز جمعہ تو نماز جمعہ اگر ہم استعمال کریں گے تو گویا کہ اصل شہر جو ہے وہ تو نماز ہو جائے گی غالباً یہ مغالتا موجود تھا اور اس میں مزید کچھ حضرات نے ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کوئی روایت اگرچہ اس کے لفظن تو یہ روایت نہیں مل سکی کہ یہ کس کی روایت ہے کیا اس کی سند ہے کیا سورس ہے لیکن یہ کہ غرن شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفاظ لکھے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے یہ بھی ایک روایت ہے قول ہے کہ اس زمانے میں خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا تھا جیسے کہ اب بھی عیدین میں ہوتا عیدین میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز پہلے ہو جاتی ہے اور خطبہ بعد میں تو وہاں پہ چونکہ نماز ادا ہو چکی لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اصل شہ تو ہو گئی نماز ادا ہو گئی نماز کے لیے ہم جمع ہوئے تھے تو خطبہ جو ہے اس کی تو وہ اہمیت تو نہیں ہے جو نماز کے لہٰذا لوگ چلے گئے لیکن مجھے حیرت ہے اصل میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب جو ہے کہ کیوں توجہ نہیں ہوئی اس بات کی طرف کہ اصل میں یہ لوگ جن کا یہ طرز عمل سامنے آیا ہے ان کے بارے میں گمان یہ ہونا چاہیے منافقین تھے اس معاشرے کے اندر میں تعداد میں منافقین موجود تھے غزب عہد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تہائی نفری چھوڑ کر حضور کو چلی گئی ہے گویا کہ اس وقت کی جو بھی مجموعی آبادی اس وقت نفری تھی مسلمانوں کی اس سے ایک اندازہ قائم ہو سکتا ہے کہ ایک تہائی کی تعداد جو وہ تو منافقین کی موجود تھی تو وہ لوگ ظاہر بات ہے ان میں نہ یقین ہے نہ ایمان ہے ان کا چلے جانا اور یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ سب چلے گئے قرآن مجید تو کسی واقعے کو ذریعہ بناتا ہے تعلیم کا اور تلقین کا اگر کچھ لوگ بھی چلے گئے تھے وہاں تو اس کے حوالے سے جو ابودی ہدایت اور تلقین اور نصیحت تھی وہ قرآن مجید نے دے دی میرا ذہن ادھر زیادہ اس لیے منتقل ہوا ہے کہ اگلی صورت صورت المنافقون ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہے پہلی آیت کے اعزا جا کل منافک رسول اللہ ولہم ال کا رسول و اللہفقین یہ ہے وہ انٹر لاکنگ ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ہوئی ہے جیسے سورہ کحف اور سورہ بلی اسرائیل کی مثال ہے سورہ بلی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوتی ہے وہ قل الحمد اللہ اللہ تقیز والا کا اور سورہ کہف کی پہلی آئے شروع ہوتی ہے الحمد للہ کتاب وہاں حکم ہے قل الحمدللہ یہاں امتسال امر سے دونوں کو انٹر لاک کر دیا گیا دونوں سورتیں جو ہیں جڑ گئیں اسی طریقے سے یہاں ہے وہ تو جو چھوڑ کر چلے گئے حضور کو اس کے تذکرے پر سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اب وہ آ رہے ہیں اور معذرت پیش کرنے کے لیے یا اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے اپنا دعویٰ جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے یہاں سے سورہ منافق شروع ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے میرے نزدیک در حقیقت یہ معاملہ منافقین کا تھا ان کا قرض عمل یہ تھا کہ انہیں ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رزاقیت پر وہ اعتماد نہیں تھا جس کی وجہ سے کہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر اور وہ اس کاروبار کی طرف خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہو گئے و اقول قول ہاضہ مستقفر اللہ علی ولکم ولسار مسلمین ابل